گزشتہ سبق میں کر چکا ہوں لیکن پھر سے سن لیجیے کے معنی ہوتے ہیں بلائی کے اچھائی کے نیکی کے کون ضمیر کا معنی تم مخاطب کے لیے ہے موصول ضویر یعنی انسانوں کے لیے जाता جاتا ہے تالمۂ تالم یہ باب طفا ہے آنا ہوتے ہیں سیکھنے کے تالمۂ تالم اس کے معنی ہوتے ہیں سیکھنے کے اور करना इसके लिए नाम के साथ लिखता है मुँ। आल्ना मुँ। आल्ना बाद बाद इसके बड़े अच्छे मुशा होते हैं लम्बे भी होते हैं بڑا زندگی لگے گا تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہم اور کے اندر پڑے تنظیم کی طرف جا رہے ہیں حالانکہ جس طرح کی خسائشیں میسر ہو رہی ہیں یعنی جتنی آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں اور چاہیے تو یہ تھا کہ ترقی ہوگی لیکن انحطاط آ رہا ہے بہت زیادہ علم بالکل پوچھ چکا ہے سمجھے بس الفاظ ہوتے ہیں اور اور کچھ بھی نہیں ہے اب پانچویں درجے تک چھٹے درجے تک طلباء طلبا چلے جاتے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اجوک اور ناقص کیا ہے محموز کیا ہے مرکب کیا ہے دور کی بات کیا افواؤ کیا ہے اور اسی طرح اگر ان سے ذرا بزی عام رنگ کی जाए तो لی جائے تو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کیا ہے اور عربی عربی کتاب ان کے سامنے رکھی جائے تو وہ اس کی عبادت نہیں پڑھ سکتے تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اس لیے آپ لوگ ابتدائی کے لجے میں اپنے آپ کو انتہائی مضبوط رکھیں علم اندر اپنی شرف نہ ہو کہ اتنا مضبوط کر دیجئے اتنا مضبوط کر دیجیے کہ جس کی کوئی انتہا نہ ہو یقین جانیں میں آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتا چکا ہوں سرف اور نام اگر آپ کی مضبوط ہے تو آپ کسی بھی جگہ پر کہیں پر بھی کبھی مارا نہیں کھائیں گے کبھی بھی آپ کے سامنے کوئی بھی کتاب رکھی جائے گی تو آپ کیسے لگے گا جیسے پڑھائی کیوں کہ آپ کی سرف اور نام مضبوط ہے اگر آپ کی سرف نام مضبوط نہیں ہے آپ ہزار روپے لگا لیجیے کتابوں کے علم و نحمیک نصیر ہے اچھا دوسری کتابیں کیا نام عربی کا مالم ہے جتنی کتابیں ہیں آپ ان کو ہزار اصول اور کو اصول و ضابطے معلوم ہوں گے پھر خود بخود آپ اصولوں پر حقیقتوں پر غلطی چیزوں کو پڑھتے چلے جائیں گے خیر تعلیم علامہ باب تفہیل ہے اس کے معنی ہوتے ہیں سکھانے تعلیم دینا سکھانا اسی لیے معلم کو معلمانے والے کو اور پڑھانے والے کو معلمہ کہتے ہیں تو پڑھنے والے طالب علم یا طالبہ کو مطالمہ یا पढ़ाने اور پڑھانے والے استاد کو معلم یا معلمہ کہتے ہیں پتہ چلا کہ معنی ہے سیکھنا اور علمہ کا معنی ہے کہ سرجمہ کیجیے پہلے عبارت کو پڑھتے ہیں حدیث کی بڑے دیکھا کریں پھلٹا پھلٹا لکھا کریں عبارت کو خیرکم من قرآن جو قرآن کو سیکھے اور اسے سیکھائے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے یہ جی تم میں سے سب سے بہترین شخص ہے ہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ کائنات میں سے اگر سب سے بہتر اور افضل انسان ہے وہ ہے جو خود قرآن سیکھ رہا ہے دوسرے کو سکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مطالب کو, کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اس سے پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں القرآن اللہ کا کہ قرآن مجید آپ کے لیے حجت ہے کہ آپ پر حجت ہے قرآن کریم خدا شریف کی وہ عظیم کتاب ہے کہ کل قیامت کے دن یہ بندے اور اللہ کے درمیان میں آ جائے گا اگر انسان نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس کے حقوق کو ادا کیا ہے اس کی تلاوت کی ہے اس کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی ہے تو یہ رب کائنات سے سفارش کرے گا کہ اے رب یا تو مجھے اپنا کلام کہنے سے منسل ہو جا مجھے اپنا کلام کہنے سے ہی انکار کر دے یا میرے اس بندے کی بخشش کر دے گا اس نے میرے حقوق ادا کے مقابلے میں یہ ہوگا کہ یہ قرآن مجید کسی دوسرے بندے کے مقابلے میں آگے تو یہ گا کہ اے اللہ یا تو مجھے اپنے کلام کہنے سے منفر ہو جائیے یا اس بندے کی بخشش مت کیجیے یہ ہے القرآن اللہ علیہ وسلم <S àf> تو آپ کے لیے آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ سے لڑے جا سفارش کرے گا یا یہ کہ آپ کے خلاف اللہ سے سفارش کرے گا اس لیے اجتناب کرنا چاہیے اور قرآن مجید کو اپنی زندگی میں ضرور رکھیے روزانہ کی بنیادوں پر قرآن مجید کی تلاوت ضرور کیجیے خود کیجیے اپنے بچوں کو سکھائیے اور سمجھنے کی بھی کوشش کیجیے وہاں پر حدیث پڑھتے ہوئے میں نے کو مام احمد بن حنبل رحم اللہ کا سنایا تھا کہ ان کو کئی مرتبہ بلکہ روایات میں تو یہ نہیں آتا ہے کہ روایات کا مطلب تاریخی آ... روایات اس کے بعد کے زمانے کی جو یہ بات ملتی ہے کہ مام احمد بن حنبل کو حمبلو مرتبہ ایک کم سو اللہ سب اللہ کا دیدار نصیب ہوا ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ سے بارے ہے آپ کا قرب کی چیز سے ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے کلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا اگر قرب چاہیے تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے تو اس دھرتی پر رہنے والے انسان میں سے اگر انسان ہے تو وہ ہے جو قرآن سیکھا جس نے سیکھا وہ قرآن سیکھا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشار ہے میں اشرآ حمل قرآن میری امت کے افضل لوگ میری امت کے شریف لوگ پرامت بڑے لوگ کون ہیں حملۃ القرآن قرآن کو اٹھانے والے قرآن کی حفاظت کرنے والے قرآن کو میں محفوظ کرنے والے قرآن مجید کی کی بہت ہیں اللہ پڑھتے چلے جاؤ اور جنت تک تمہاری تلاوت کی انتہا ہوگی وہ تمہارے انتہا ہے تو بہت کہ جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے یقیناً بہت بڑی نعمت ہے کہ دین سے بہت بڑی نعمت ہے دور میں دین سے بہت بڑی نعمت ہے کسی نہ کسی درجے میں دین سے وابستگی اور یہ نصیبت بہت بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے ساتھ لذا سی فرمائے اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے دین کا کام لے لیں اللہ تعالیٰ اپنے دین میں ہمیں استعمال کر لیں دین ہمارا محتاج نہیں ہے ہم دین کے محتاج ہیں اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے ہم سب کو استعمال کروا دیں اور ہم سب سے دین کا کام لے لیں ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائیں اپنا خرب نصیب فرمائیں اللہ تعالیٰ سب کو خیر و و من القرآن واپی رکھے لوگ ہوتے ہیں بہت بڑے پیڑ چیز بنیادی پرانی مزید کو سیکھنا پرانی مزید کو سیکھنا ایک انسان اس کی تلاوت کر سکے یہ فرض کے درجے میں ہے اور ضروریات پوری کی جا سکے اس لیے پرانی مزید کی تلاوت خود کو بھی اچھی آنی چاہیے کوئی لوگ ہوتے ہیں جیسے گرو وہ پرانے پرانے زمانے کے جو بوڑھے ہوتے ہیں مجھے بڑی لے لے لے کر पढते رہے और تو آج کل بھی وہ ایسے ہی پڑھتے ہیں اور صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے تو یہ پرانی مجید کی تلاوت نہیں ہے فرمانے میں بہت سارے لوگ پرانی مسجد پڑھتے ہیں لیکن لاٹ پڑ رہا ہوتا ہے اس لیے سیکھنا ہر چیز کو سیکھنا ہے ہم معاشرت کے اندر دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہر چیز کو سیکھ سیکھ کر کرتے تو اس لیے یہ کوشش میں ہم سب سے پہلے